شہید اسلام ڈاٹ شہی کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا, اسلام اچھا جی میرے او کریتن یا کا نمونہ نمبر ایک ہے یا مصر اس شخص کے جو گزرا کس کے اوپر بستی کے اوپر بستی کا نام لکھو بیت المقدس واہیا خاویتن اور یہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں کے اوپر پہلے چھتیں گرتی ہیں پھر بنیادیں گرتی ہیں کالا انا جو ہاض ہل انا بن کیفا عرض کیا کس کیفیت میں آباد کریں گے اس بستی کو اللہ تعالی بعد ویرانی اس کے آباد کریں گے بعد ویرانی اس کے فہمات اللہ میاں تعامن پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سو سال یہ معنی غلط ہے کہ سو سال مارتے رہے فمات اللہ ہو عبارت لکھو تلف ہو و الباساہو وہ مارا تو ایک لہذے کے اندر ہے لیکن ٹہرائے رکھا کتنی سو سا میرے محترم جس طرح اللہ تعالی نے صحاب کا اس دنیا سے انکتا کر دیا اس دنیا سے کیا کر دیا انکتا انکتاب کا مطلب یہ ہے کہ یار صحاب کو یہ محسوس ہوتا نا کہ باہر دنیا کا شور ہے ہوایں چڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو پریشانی نہ ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زائر علیہ السلام کا تعلق بھی اس دنیا سے منقطع کر دیا تاکہ پریشانی نہ ہو آگے سماً یہ اللہ کے اختیار میں ہے چنانچہ اس کی ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن والیا اللہ رد اللہ علیہ روحی جو آدمی میرے اوپر کیا کرتا ہے سلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی میرے روح کو رد فرما دیتے ہیں تو روح کا رد فرمانے کا منع علما یہ نہیں لکھتے کہ حضور کے اندر اس کا روح نہیں ہوتا اس وقت تازہ ہوتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بر ذخت اندار سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدۂۂ ذات و صفات میں مستغرق میرے آقا کو حیات حاصل ہے اور عالم برزخ کے اندر حضور کیا ہے مشاہدۂ ذات و صفات اللہ کی ذات و صفات کے مشاہدہ میں کیا ہیں مستغرق ہیں کہ جو آدمی صلات و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو در متوجہ فرما دیتے ہیں کیا متوجہ فرما دیتے اور جواب دیتے ہیں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 تو استغراق کی نہیں پہچان تو وہاں بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اتنا استغراق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر روح کو متوجہ فرماتے ہیں اللہ رد اللہ روح تو وہاں حضرت علیہ السلام کا دنیا سے انقطا کر دیا وہ اللہ کی ذات و صفات میں مستغرک رہ گئے آگے سمجھا یہ ہے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 تو ان کے انگور کا شیرہ بدبودار نہیں ہوا اور بھی کھانا بدبودار نہیں ہوا تو دو چیزیں محفوظ ہوئیں حضرت کا جسم یا تہر اور کیا کھانا پینا دیکھو جی پر دیکھ تو طرف کھانے پینے اپنے کے لمحہ تو سندھا وہ بدبودار نہیں ہوا سمجھا جی اچھا دو چیزیں تو ہوئی دی محفوظ بدن بھی اور کیا کھانا پینا بھی لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ دو چیزیں تو محفوظ ہی پتہ ہے سو سال گزرا ہے یا نہیں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ ایک چیز کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا اس سے پتہ چل جائے گا تو اس کو بھی سو سال گزرا وہ کیا گدا خان کیا گدا خان جو مرا نا تو آپ اس کی ہڈیاں اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ ہاتھ لگاؤ تو بھر بھر کرے پھر بھائی یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سمجھے جی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ازیر السلام السلام کے سامنے اس کی سواری کو زندہ کیا وہ ہڈیاں اٹھیں ہڈیاں جو پڑی تھیں کیا اٹھیں ایسے جڑ گئیں جڑنے کے بعد گوشت گوشت اس کو پہنا دیا گیا تو گدھا صاحب کھڑے ہوئے ہیگنے لگے, <laughs> <laughs> لگے جی آواز کرنے لگے تفسیر میں لکھا ہوا ہے w, دیکھو مارے کا اب دیو طرف نے گدھا کے والے نج آلہ کا آیا تل ناز یعنی فالنا زالے کا یہ درمیان جمرہ موتر ضائع وہ فالنا زالکا اور کیا ہم نے یہ بات تاکہ کریں تجھ کو نشانی واسطے لوگوں کے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں اور دیکھ تو طرف ہڈیوں کے کس کی ہڈیاں وہ کی کیسے جوڑتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ہم ان کو گوشت لمبا تب لہو پر جب واضح ہوگی اس کے لیے یہ چیز تو فرمانے لگے جانتا ہوں میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے ابھی لکھ لو کہ علم الیقین کے بعد علم الیقین کے عین ال یقین اور حق الیقین حاصل ہوا یہ میں بتاتا ہوں تفسیر علم الیقین کے بعد ع الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا بھائی استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ علم الیقین ہے استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ کیا ہے علم الیقین. آنکھ سے دیکھا جائے وہ کیا ہے عین الیقین اپنے ساتھ معاملہ ہو کیا ہے حق الیقین بھائی آپ کے سامنے دلیلیں گزاری جائیں کہ آگ جلاتی ہے آگ کا کام کیا ہے جلانا تو یہ کیا ہوگا علم و یقین تو آپ آنکھ سے دیکھیں کہ آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے آنکھ سے دیکھیں تو کیا ہوا اور آپ نے انگلی ڈالیں آگ کے اندر آپ کی انگلی کو آگ جلائیں تو کیا ہوگا حق و یینی اپنے ساتھ معاملہ ہو گیا تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کو علم ال یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں لیکن اور دو علم حاصل ہو گئے ایک تو عین الیکین کیا دوسرا کیا حق و یقین عین القین تو تھا کہ گدھے کو ان کے سامنے کیا زندہ کر دیا آنکھ سے دیکھ لیا اور حق القین اپنے ساتھ معاملہ ہوا خود بھی زندہ ہوئے یا نہیں تو تین پہلے تھا اب عین بھی حاصل ہوا حقین حق بھی حاصل ہو گیا اب علیہ السلام جی اٹھے. علیہ السلام اٹھے جی گدے کے اوپر سوار ہوئے کیا دیکھا کہ بیت المقدہ سبحان اللہ رون کے ہیں سو سال جو مرے پڑے رہے تو بخت نے سر بادشاہ مر گیا تھا ظالم بادشاہ اس کے بعد عادل بادشاہ آیا اس نے بیت المقدس کے شاہر کو آباد کیا رون کے لگ گئی اب دیکھا تو شہر کیا تھا آباد تھا گدے کے اوپر سوار ہو کے چلے گی شہر کی طرح پوچھتے گئے کہ ازیر کا گھر کہاں ہے لوگوں سے پوچھا کہ ازیر کا گھر کہاں تھا کچھ نشانی گلی تو چونکہ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 وہ تو جیل میں تھا بخت نفر اس کو قید کر لیا تھا عزیر کا نام تو آج میں سن رہی ہوں رو رہی وہ تو اللہ کا نبی تھا پیارا تھا پر میں وہ میں ہوں زائر وہ کہنے لگی اگر عزیر تو ہے تو مستجاب دعوا دعا کرو جی میں نابینی ہوں بینا ہو جو میں چل نہیں سکتی چل سکوں تو حضرت نے دعا کی ہاتھ لگا بینا ہو گئی پھر وہ اٹھ کھڑی ہو اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک تھا بڑی خوش ہو گئی وہ آپ کو لے کے گئی آپ کے گھر کے ظاہر کا گھر دکھاتے ہوں گھر پہنچے تو بچے تو تھے کیا ایک سو بیس سال کے یا ایک سو تیس سال کے بھائی سو سال جو یہ مرے پڑے رہے تو بچے سو سال کے زیادہ نہ ہو گئے تو بچے ایک سو بیس تیس سال کے اور باپ چالیس سال کا یا پچاس سال کا ہوگا ہم باپ نوجوان اور بچے بوڑھے بلکہ بال کے بیٹوں سے پوتے بھی تھے زیادہ دادے سے بڑھ گئے <laughs> تو ایک عجیب وجوبہ ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان پہ نشان تھا ہلالی یہ چاند کی طرح ادارہ تو دیکھا تو واقعی ہلالی نشان تھا دوسرا وہ بری عورت کہنے لگی کہ ازیر علیہ السلاۃ السلام جو تھے نا تورات بھی ان کو یاد تھی حضرت کہنے کے کہ میں تورات سناتا ہوں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 خدا کا بیٹا, بیٹا نبی سے بڑھ کے سرجے اسی وجہ سے اس خدا کا بیٹا بنے اب ذہن میں بیٹھئے یہ بات دیکھو جی دی. پس جب واضح ہو گیا واپس کہنے کا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے ویز کال ابراہیم اولیاء الرحمن کا دوسرا نمونہ اولیاء الرحمن کا پہلا نمونہ دیکھ لیا جی کہ حضرت عزائر علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ تو کیوں کر آباد کرے گا تو حضرت حضیر علیہ السلام کو جواب مل گیا ٹھیک ٹھاک یا نہیں جی تو دل میں جو شبھو تھا کہ پتہ یہ شار آباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سارا دور ہو گیا اللہ نے دکھا دیا این اور یقین ہو گیا آپ کو یقین ہو گیا اب دوسرا نمانا ابراہیم علیہ السلام میں عرض کیا مولا یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے یقین ہے <مورد> آ مردوں کو لیکن میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتے ہیں نے حضرات چار پرندے لے لے کیا جبلیو پھر ان پرندوں کا اپنی طرف مائل چار لے ان کو دانے ڈالو چوگ موگ ڈالو اتنا کہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگے جب ہی تو بلائے تیرے پاس آ جائیں چنانچہ ایسے ہوتا ہے نا ایسے مائن کر لیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ذبے کرو ذبے کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو پھر ان چاروں پرندوں کا گوشت پوشت آپس میں ملاؤ سمجھے جی یہ غلط کہتے ہیں کہ ایک جگہ سب کی سیڑھی رکھ دی گئی ایک جگہ سب کے پاؤں رکھ دیے گئے نہیں سب گوشت پوشت چاروں کا کیا ملا دیا گیا پھر ان کے چار حصے کر کے چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ کیا ہاں کیوں کیوں کرو بلاؤ جیسے بلاتے تھے تو جب بلانا شروع کیا تو ہر ایک کا سر سر کے ساتھ جڑا پاؤں پاؤں کے ساتھ جڑے گوش پوش اپنے جڑے تو چاروں پرندے جو ہے آواز کرتے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہے پر میں دیکھو ہو گیا کیفیہ دیکھ لیا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے بندے جو سوال کرتے ہیں پورا کر دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو علم ال یقین کے بعد کیا حاصل ہوا این آنکھ سے دیکھ لیا یہاں حق القین نہیں ہے وہاں تھا اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے میرے پروردگار دکھاؤ پر الموتہ کس کیفیت کے اندر زندہ کریں گے آپ موتا کو پر میں آؤں تو من؟ کیا ایمان نہیں لاتا تو عرض کیا کیوں ناظرت بڑا کل میں کل بھی لیکن سوال کرتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا یعنی علم الیقین کے بعد کیا حاصل ہو کالا فخ اربا تو ملتا <فَائد> فرمایا چار پرندے لے لو فصر ہننا <عِلَائِ> پھر ان کو ہلا اپنی طرف یعنی مائل کر ان کو ان کو اپنی طرف کیا کر دے مائل کر دے ان کو امل ہننا عربی میں لکھتے ہیں امل ہننا ان کو اپنی طرف مائل کر پھر کر اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک ایک ٹکڑا یہ جز کا لفظ ہے نہیں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 پہاڑوں پہ بٹرا دے ان کو زندہ پھر بلا لے تیری طرح آ جائے وہ آتے تو پہلے بھی تھے بھی جب چوک ڈالتا تھا ابراہیم پہلے نہیں آتے تھے تو آپ بھائی پہاڑ پہ بلاڑ لے جو پھر بلا تیری طرف آ جائے وہ کیا کون سا خر کیا جاتا ہے کیسے اے موتا ہے کیا کھو ایسے بھکت نے بے وقوف ہے یہ جو کا لفظ کیا ہے ٹکڑوں پہ نہیں دلالت کرتا ابراہیم علیہ السلام عالم کر رہے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ پرندوں کو اپنے مائل کر لو ان کو چوک ڈالتے رہو بلاؤ آپ بھاگ ہیں کہ یہ مردہ زندہ ہو گیا کیا یہ لکھنے ہیں مبتضلہ وغیرہ یا جو خارے کے عادت کے قائل نہیں موزات کے منکر یہ سارے سیاد بھی کبھی کبھی ایسے رگڑا دیتا ہے ادھر تو نہیں لکھا اور جگہ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 نقبت خود پسندی کیونکہ مور حسین ہے نا اس کے پر بڑے حسین ہیں تو ناچتا ہے کیا لیکن جب اپنے کالے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو شرمسار ہو جاتا ہے تو مور کے پر اچھے ہیں اس میں خود پسندی ہے نقبت ہے تو تمہارے اندر بھی خود پسندی ہو تو اس مور کو ذبے کرو خود پسندی کو کیا کرو ذبے کرو نقبت تکبر کو ذبے کرو تب کمال پہ, پہ پہنچو گے اور مرغ کے اندر کیا ہے شاہوت پرستی تو شاہوت پرستی کو بھی ذیبے کر دو سمجھے ہاں مرغ کی طرح شہابت پرست نمبر ہو اور کون ہے جی کب بڑا حریف ہے چھوٹوں چھوٹے بچوں کے کیا زبردستی نہیں ہو روٹی کھینچ کے لئے جاتا ہے یہ ہرس کو بھی ذیب کر دو تب کمال پہ پہنچو گے گد حرام خور جانور ہے اس میں بھی ہرس ہے وہ بھی ختم کر دو تو چار پرندوں کو ختم کرو تو کمال میں پہنچاؤ گے یہ بزرگ دین ایک نقطہ لکھتے ہیں ماسل اللہ یون فکون ہے یہ انفاق کا ذکر کتنی بار ہے جی چھٹی بار لکھو ذکر انفاق چھٹی بار بتفصیل ہے چٹی بار ہے لیکن بتفصیل تفصیل میرے محترام ظاہری معنی کرو نا تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں مثل دانے کے تو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال دانے کی طرح ہے کیا یا جو چیز خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دانے کی طرح بتائیے ہاں تو لہٰذا یہ ہس مذاق کا ہے ماسالو نفقہ تذین آتا اللہ زین سے پہلے کیا معذوق ہے نفقا کا لفظ یہ ہس مذاف اس کو کہتے ہیں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 افسرات ثواب کی مثال مثل حالت ایک دانے تھے میرے عزیز دیکھ مکی جانتے ہو نا مکی ہاں تو اس کا ایک دانہ ڈالے آپ زمین کے اندر اور اس کا پودا ہو پھر اس پودے کے اندر سات خوشے آ جائیں مکی کے خوشے ہوتے ہیں نا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 شارت کے اخلاص ہو لیکن سات سو تک بھی باندھنی ولہ جزائب لے میاں شاہ دیکھو جی اچھا جی مصل ایک دانے کے جو اگاتا ہے سات خوشے ہر خوشے میں سو دانہ ہو اور صرف اس پہ باندھ نہیں اللہ تعالی بڑھاتے ہیں جزائف جس کے لیے چاہتے ہیں اور اللہ وسط والے ہیں جاننے والے ہیں اللہ دین ضنف ترغیب اخلاص اللہ کی راہ میں خرچ کرو نیت خالص ہو نیت کیا ہو بھئی اللہ کی رضا مطلوب ہو یا نہیں اللہ کی رضا مطلوب ہو اخلاوہ مطلوب نہ ہو سمجھے دیتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ترغیب اخلاص لکھا ہے نا پھر نیتا تاب کرتے اس چیز کے کہ خرچ کیا احسان کو اور نہ کو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 کہ مفت تو نہیں کرائے پہ محب. لو کرائے لو آ مجھے کوئی توفہ دینا ہے تو وہاں آ کے دینا ہے یہ غلط بات ہے تو کہنے لگا میری بات سنو آپ دیوبندی مولوی ہیں میں بریل بھی ہوں خود کہنے لگا میرا مولوی جو ہے نا ایک دن میں ان سے تعویذ لینے گیا تعویذ تو اس نے مجھ کو دے دیا اب جب ہی ٹانگے پہ اوپر سوار ہوتا ہے نا کرایہ تو نہیں دیتا کیا کہ کیا حال ہے تعویذ ٹھیک لگا نا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 نہیں د کر لینا میں نے کہا میری دعا پروخت نہیں ہوتی کیا کہنے لگا دعا کر لینا میں نے کہا میری دعا بکتی نہیں پروخت نہیں ہوتی آپ سے جو چیز لیے اس کے پیسے لے لے میں دعا آپ کے لیے کروں گا اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی غلط ہے کسی کو کوئی چیز دو نہ اتنی نیت خالص ہو کہ اس کے لیے دعا کے لیے بھی نہ کہو ہزار روپے آپ نے مولو صاحب کو دینا ہے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 تجھے ناشتہ کراتا ہوں اس کو ناشتہ کرایا ایک پراٹھا کھلا دیا چائے پلا دی تو پراٹھا اور چائے کے پندرہ بیس روپے لگتے ہوں گے اچھا اچھا جی وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ حیدرآباد کام ہے وہ کام کر کے آؤ اب وہ غریب تین سو روپیہ اس کو مزدوری کرتا تو تین سو روپیہ اس کو ملتا ہے نہیں ملتا اب بیس روپے کا پراٹھا چائے پلا دی سارا دن ضائع کیا حیدرآباد بھیج دیا کام کے لیے بیس روپے دے کے اس سے کتنا دو کام دو لیا دو دو تین سو روپئے کا کام لیا اضا دی یا نہیں دی وہ ایسے کرتے ہیں یا نہیں بڑے آدمی ایسے کرتے ہیں وہ ڈھنگ ہوتا ہے ان کے پاس سے پھر نہیں تابے کرتے اس چیز کے خرچ لیا احسان اور نہ اضا واسطے ان کے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے اور نہ ہوگا ان پہ خوف نہ ہو خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے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 ازاد وہ پہلا ٹال دینا اچھا ہے, دیکھو جی جو ہے, نا تم سے چمٹتا ہے یا نہیں وہ تنگ کرتا ہے تو کیا کرو درگزر کرو اس کو گالی نہ دو بار بار چمٹتے ہیں شاید اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ پیچھے کیا ایزا, صدقہ دے کے عزا لگو اس سے یہی اچھا جواب ہے اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں تمہارے صدقوں سے اور حلی میں والے ہیں کہ سزا جلدی نہیں دیتے یہ بات ہے سمجھ